الحمد للہ رب العالمین صلاحۃ السلام علی سید المرسلین نبینا محمد واصحابہ اجمعین و منطب الدین عبد اللہ ابن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ قال طاف وانا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فراد إلا قد قامت الصلاة قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق الحديث أخرجه أحمد وابو داود وسحف الترمدي وابن خزيمة وزاد احمد في آخره قصة قول بلال في اذان الفضر الصلاة خير من النوم ولي ابن خزیمتا او ولی ابن خزیمتا عن عنس قال من السلتی دا قال المؤذن في الفضر حی علی الفلاح قال الصلاة خير من النوم عزیزو <تصفيق> اور دوستو آج سے کتاب الصلاة میں باب الادان شروع رہا ہے اذان کا مطلب ہوتا ہے اعلان کے الذان معنی اعلان کرنا اور اذن و اذن و معنی کیا ہوتا ہے یہ بھی اعلان کرنے کے معنی میں آتا ہے قرآن میں دو تین جگہوں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے ایک تو ابراہیم علیہ السلات و السلام کو حکم دیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد لوگوں میں حج کا اعلان کر دو وہاں سورہ حج میں ہے و ادن فناس بالحج لوگوں میں حج کا اعلان کر دو ہاں اسی طرح سے سور سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ فاضن ودنۃلعر و انقب الصار کون کہ ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا یعنی جب دوسری بار یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس سے توشا اور کھانے پینے کی اشیاء لے کر نکلے اس سے پہلے جب دوسری بار آئے تھے تو یوسف علیہ السلام کے جو ماں بھائی تھے جن کا نام ذکر کیا جاتا ہے بنیامین تو ان کو روکنے کے لیے ایک بہانہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ جاتے وقت ان کے سامان میں پانی پینے کا جو ہے وہ پیالہ رکھ دو تاکہ ایک چوری کے الزام میں ان کو اپنے پاس بہانے سے رکھ لیا جائے بہرحال یہ ایک قصہ ہے تو اس میں وہ ادنا معدن اتحیر ہے وہاں پر کہ ہاں اعلان کرنے والے نے ایک ندا دینے والے نے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے قافلے کے لوگوں کہ تم لوگ چور ہو تو وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا اب لفظ ادان اب لفظ ادان شریعت میں ایک خاص اصطلاح اور ایک خاص عبادت کو کہتے ہیں ایک خاص اعلان کو کہتے ہیں جو کہ نماز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں شروع سے دے کر کے آخر تک آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللّہ اکبر, اللہ اکبر. پھر اشد اللہ اشد اللہ اشد الََحمد رسول اللہ اشد محمد رسول اللہ حل صلی اللہ حل صلاح حال الفلاح حال الفلاح اللہ اکبر اللّہ اکبر اللہ الََََََََََََََََََََ اللّہ فجر کی نماز میں الصلاۃ خیرمن حال الفلاح کے بعد دو بار کہیں گے اس کی تفصیل سب کیا جا رہی نماز تو یا سلاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امت پر ہجرت سے پہلے ہی فرض ہو چکی تھی مدینہ تشریف لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب اکرام کو اکٹھا کیا ادھر آئیے نوجوانوں کہاں ٹیک لگا کر کے بوڑھوں کی طرف بیٹھے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لانے کے بعد صاحب کرام کو مشورہ لینے کے لیے اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ لیا کہ اذا نماز کی خبر کیسے دی جائے لوگوں کو تو کسی نے مشورہ دیا کہ ناقص کا استعمال کیا جائے ہاں جسے نصارہ استعمال کرتے ہیں ناقوص جسے کیا کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں اس کو ناقص جی گھنٹی گھڑیال جس کو کہتے ہیں یا گھنٹی وہ ناقص دوسری چیز ہوتی جس کو جس میں آواز لگاتے ہیں یا اسی طرح سے بگل بجا کر کے جو یہودی لوگ استعمال کرتے ہیں یا آتش پرست جیسے آگ جلا کر کے اپنی عبادت کا اظہار کرتے ہیں اس طرح سے لوگوں نے مشورے دیے لیکن کسی پر جو ہے اتفاق نہیں ہو سکا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لفظ فرمایا کہا کہ لوگوں میں نماز کا اعلان کروایا جائے اعلان کروایا جائے لوگوں میں کہ جب نماز کا وقت ہو تو لوگوں میں اعلان کیا جائے کہ الصلاط و یعنی سلاد لوگوں کو اکٹھا کرنے والی ہے سلاد کا وقت ہو گیا یہ مشورہ ہوا کسی پر اتفاق نہیں ہوا کسی نے کہا کہ آگ روشن کرائی جائے تاکہ دھواں سے جو ہے اونچی جگہ پر آگ روشن کرائی کی جائے تاکہ لوگ جو ہے دھواں دیکھ کر کے سمجھ جائیں لیکن حضرت عمر زلّہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کروا دیا جائے کسی کو بھیج کر کے ہاں بھائی نماز کا وقت ہو گیا یہ مشورہ لینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگ جو ہے اپنے اپنے ہاں گئے دوسرے دن یا کسی اور دن ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن زید ابن آب گربی جن کا جن کی روایت ہے اور پوری روایت یہاں پر نہیں ہے مختصر طور پر ہے لیکن پوری روایت یوں ہے کہ انہوں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ناقوس لیے ہوئے ہیں اس میں ایک لفظ ہے فقاف ابی و ان نا امن رجلُ کہ میرے سامنے سے ایک آدمی گزرا جس کے ہاتھ میں ناقوص تھا تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم یہ ناقوص بیچو گے تو اس نے کہا کہ یہ ناقوص تم کیا کرو گے کہا کہ ہم نماز کے اعلان کریں گے چونکہ وہ بات دن میں مشورے میں آ چکی تھی تو ان کے ذہن میں وہ بات تھی خواب میں انہوں نے دیکھا تو اس آدمی نے کہا کہ کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں چنانچہ اس نے اذان کے پورے کلمات سکھائے اذان کے پورے کلمات بغیر ترجیع کے ایک لفظ یہاں پر ہے ترجیع ہاں بغیر ترجیع کے اذان کے کلمات سکھائے اس کی میں تشریح کروں گا بھی تو اذان جو آج موجودہ ہوتی ہے یہ پورے کلمات اللہ اکبر سے لے کر کہ لا الہ الا اللہ تک سکھایا صبح ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے اور بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کے بارے میں فرمایا کہ ان نہا حق یہ سچا خواب ہے یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے صحابی کے بارے میں کہا کہ جاؤ تم یہ کلمات ان کو سکھا دو کیونکہ ان کی آواز اونچی ہے ان کی آواز کیا ہے اونچی ہے کیونکہ اذان کے لیے مؤذن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اونچی آواز والا ہو اچھی آواز والا ہو پیاری آواز والا ہو اس کو مؤذن بنایا جائے تاکہ دور تک آواز پہنچ سکے اس زمانے میں چونکہ لاؤڈ سپیکر وغیرہ کا وہ انتظام نہیں تھا لاؤڈ سپیکر تو آج اس دور جدید کی ایجاد ہے تو ان کو اذان کے یہ کلمات سکھا دیے چنانچہ اذان کا یہ واقعہ اذان کے یہ کلمات اس امت کو ایک صحابی کے ذریعے سے خواب میں ملیں جو اللہ کی طرف سے یہ خواب تھا اور دکھایا گیا تھا جس وقت یہ اذان پکاری گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ کلمات یہ اذان میں نے خواب میں دیکھی, دیکھا ہے اور سیکھا ہے اس کو میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے تو چنانچہ دو صحابیوں نے یہ خواب دیکھا اور یہ کلمات اذان کے خواب میں سیکھے اس طرح سے اذان کی مشروعیت شروع ہوئی یعنی اذان نماز کے لیے اذان اور کتنے ہی بہترین کلمات ہیں اگر ہاں ہم لوگ جو ہے اس کا اہتمام کریں ساری باتیں ساری ادا اذان اذان کے سلسلے میں فضیلت اور ساری باتیں آگے آگے آ رہی ہیں اس کا ہم کو احتمام کرنا چاہیے یعنی کلمات پر آپ غور کریں ترجمے پر غور کریں اس کے بعد پھر اس میں جس چیز کی طرف دعوت دی جا رہی اس پر غور کریں پھر مؤذن ادان دینے والے کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ المؤذنون اقول الناس سے آنا کئیم القیام ابا البخاری امیر معاویت المعیت رضی اللہ تعالیٰ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذنین کی اذان دینے والوں کی گردنیں قیامت کے دن اونچی ہوگی یہ ان کو اعزاز حاصل ہوگا اللہ کی طرف سے انہیں یہ فضیلت ملے گی کہ ان کی گردنیں اونچی ہوگی یعنی کہ یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ اذان دینے والے دنیا میں لوگوں کو اللہ کی طرف نماز کی طرف بلانے والے لوگ تھے اور اذان دینے والے کی اذان کو جتنی بھی مخلوقات سنتی ہے ہاں ساری مخلوقات کے قیامت میں اس کی توحید اور اس کے اس کے ایمان کی گواہی دیں گی تو بڑی فضیلت ہے آگے کچھ حضیلت حدیث فضیلت والی حدیث اور آ رہی ہے اذان کے کلمات تو سب کو تقریباً ترجمہ معلوم ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے ہاں میں چار بار یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اخساس میں پھر اللہ اکبر, اللہ اکبر میں اشد اللہ علیہ اللّہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے توحید سے اس کی ابتدا توحید سے ابتدا اور دو بار یہی لفظ دہرائیں گے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے معدین محمد رسول اللّہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دو بار کیونکہ اب آزان ہو جانے کے بعد انسان کے لیے نماز سے بڑھ کر کے سلاد سے بڑھ کر کے کوئی کامیابی کی چیز نہیں صلات سے بڑھ کر کے کوئی کامیابی کی چیز انسان کے لیے نہیں ہو سکتی دنیا کی کتنی بھی دولت ہو کتنی بھی تجارت ہو کتنا اہم کام ہو صلات کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے آج ہم ہماری زندگی میں ہم سلاد کو کم اہمیت دیتے ہیں اپنے کاموں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں ارے نماز کے درمیان چلو یہ کام کر لے نماز سے پہلے چلو یہ کام کر لے نماز وہاں پڑھ لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے نماز کو اس طرح سے تعاون اور تقاصل ہوتا ہے یعنی سستی ہوتی ہے نماز کے سلسلے میں ہاں جب دو بار اذاندی دو بار چار بار بلایا جاتا ہے نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف حی علصلاح حیہ صلاح او کامیا او نماز کی طرف حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ہاں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ الفاظ اور یہ کلمات ہیں اور فطر کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ اور سکھایا ہاں السلاۃ خیر النوم نماز سلاد نیند سے بہتر ہے اس سلسلے میں سب سے پہلے میں یہ اس سے پہلے ایک بات جو بیچ میں آئی ہے ترجیح کا لفظ ہے لفظ ترجیح تاغ جین یا عین ترجیع رجوع میں نے کیا ہوتا ہے ناپس لوٹانا ہاں کہتے ہیں کسی نے بیوی کو طلاق دے دیا تو بولتے ہیں رجوع کر لیا یا فلا آدمی نے فلاں عالم نے اپنے قول سے رجوع کر لیا یعنی اپنے قول سے واپس آ اپنے قول کو لوٹا لیا واپس کر لیا اسی سے لفظ بنا ہوا ہے ترجیح ترجیح کا لفظ ہوتا ہے لوٹانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو محدورہ رضی اللہ تعالی عنہوں کو یہ ترجیح سکھائی ترجیح کے ساتھ ادا یعنی کیسے کہ پہلے زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ حکرم کہے پھر اس کے بعد شہادتین کو اشد اللہ الله الَّلہ اشد المحمد رسول اللہ دونوں کو آہستہ آہستہ کہہ لے مدن اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ لینے کے بعد پھر کہہ اشد اللہ اللہ الله اللہ اشد المحمد رسول اللہ اشد الحمد رسول, اللہ، محمد رسول اللہ۔ پھر دوبارہ زور سے کہے ارشد الله اس طرح کے اذان کو کیا بولتے ہیں ترجیح یہ اذان بھی اس طرح پر اذان دینا بھی سنت ہے اس سنت کو بھی ہاں زندہ کرنا چاہیے اذان اس طرح کی دینی چاہیے اور لوگوں میں یہ بات عام کرنی چاہیے بعض لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں بعض لوگ جو ہے اس میں تعویل کرتے ہیں کہ نہیں ابو محدورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دینے کے لیے سکھانے کے لیے یہ دو بار جو ہے سے جو ہے الگ سے دو بار دہروایا تھا اور کہلوایا تھا یہ بات کیا ہے صحیح نہیں ہے مسلمان اس کو شہادتیں نہیں معلوم ہے کہ تعلیم دینے کے لیے اس کو جو ہے دو بار اس کو دہروایا تھا کہلوایا تھا تو یہ تعویل ہے بیجا تعویل ہے غلط بات ہے تو اذان اس طرح سے بھی جائز ہے درست ہے اب یہی بات ایک بات ابھی آگے آئے گی لیکن اس ترجیح کے ساتھ بات آئی ہے تو میں ایک مختصر طور پر ذکر کر دوں پھر تفصیل سے بتاؤں گا کہ جو شخص جو معدن ترجیح کے ساتھ اذان دیتا ہے جو معذن ترجیح کے ساتھ اذان دیتا ہے یعنی شہادتین کو گویا کہ چار چار بار کہتا ہے دو بار ہستہ ہستہ دو بار زور سے تو وہ شخص جب اقامت کہے گا تو دوہری تکبیر کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صد اللہ اشد اللہ اللہ اشد المحمد رسول اللہ محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ اس طرح سے پوری اذان کی طرح سے وہ تکبیر کہے گا کب قلامت دو بار ویسے بھی کہتے ہیں اور جو شخص سے ترجیح کے ساتھ اذان نہیں دے گا جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ علم دیا کرتے تھے کہ ترجیح کے ساتھ اذان نہیں دیتے تھے تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اذان دینے کے بعد اذان ڈبل ڈبل دیں اور اقامت ایک کہیں نہ اذان میں تمام کلمات دو دو بار کہیں سوائے آخر میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لحبر اللہ, اللہ کے سارے کرمات دو بار کہیں گے में میں اور اقامت میں ایک ایک بار سوائے اس صلاح کے لیکن اپنے یہاں کیا ہے اپنے یہاں اذان بھی دو دوہری اور اقامت بھی دوہری دیتے ہیں یہ خلاف سنت ہے یہ خلاف سنت اگر ترجیح والی اذان ہے تو دوہری اکامت اور اگر ترجیح والی اذان نہیں ہے جیسا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دیا کرتے تھے تو ایک جو اقامت ہونی چاہیے جیسا کہ صحیح گفاری کے اندر روایت موجود ہے یہ فرق ہے آپ لوگ سمجھ لیں اس کو فرق سمجھ گئے اگر ترجیح کے ساتھ اذان ہے تو دوہری اقامت اور اگر ترجیح کے ساتھ اذان نہیں ہے تو تہری اقامت تمام الفاظ ایک ایک بار کہیں گے سوائے تب کا صلاح کے آگے نصرت احمد کی یہ جی اور ہے اقامت دینے, والا والا دین دینے والا او بات آگے آ رہی ہے یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے ابوداؤد اور سعید سنت ترمیمزی اور بن خزمہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ سب حدیثیں موجود ہیں یہ حدیث یہ واقعہ کئی کتابوں میں موجود ہے حسن روایت ہے حسن روایت ہے اور اگر تقویت تمام روایتوں سے اس کو ملے گی تو ہو سکتا ہے صحیح تک پہنچ جائے آگے ہے مسند احمد میں آخر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے قصے میں ہیں اذان فجر کے وقت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ فجر کی اذان میں خیرمنع کہلیا کرے السلاۃ خیرمنع کہلیا کرے اور ابن خزیمہ کے اندر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انسر اللّہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من سنتی ادا قالم فل فجر الفلاح کہ سنت یہ ہے کہ جب مؤذن فجر کی نماز میں حیا الفلاح کہے تو اس کے بعد کہے الصلاۃ خیرمنع الصلاۃ خیر من النوم کہے یہاں پر یہ بحث تھوڑی سی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ کئی بار لوگوں نے سوال کیا کئی بار اعتراض ہوا کل بھی شاید کل جمعہ کے درس میں مغرب کے درس کے بعد ایک صاحب نے پوچھا کہ ایک شیعہ نے ایک رافضی نے اعتراض کیا ہے کہ یہ خیر من النوم کا جو اضافہ ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے یہ اضافہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے انہوں نے نماز کے کلمات میں اضافہ کر دیا تو میں نے اس کو جواب دینے کے بجائے میں نے کہا کہ آپ اس شی سے اس رافضی سے جا کر کے پوچھیے کہ ہاں تم اپنی اذان میں کیا کیا چیزیں ملاتے ہو اور کیسی کیسی چیزیں ملاتے ہو یہ کہاں سے آئی چیزیں ہاں حضرت علی رضی اللہ و تعالی ہاں علی وسی اللہ اور کیا کیا سب تمام چیزیں وہ اضافہ کرتے ہیں تو دیکھیے جہاں تک کہ یہ بات کہ یہ لفظ السلاۃ خیر من النوم کا حضرت عمر رضی اللہ و تعالی عل کی طرف سے ملایا گیا ہے تو دیکھیے یہ روایت معطیٰ کے اندر ہے وہ کیا ہے انمال بلغہ امام مالک رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں یہ خبر پہنچی ہے کہ مؤذن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا انہیں نماز صبح کی صبح کی نماز کی خبر دینے اطلاع دینے تو ان کو سویا ہوا پایا مؤذن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح کی نماز کی خبر دینے آیا تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں تو اس نے کہا خیر من النوم صلاد خیر من النوم کہ نماز نیند سے بہتر ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کلمات کو صبح کی اذان میں داخل کرنے اور شامل کرنے کا حکم دیا یہ روایت کہاں ہے مع امام مالک کے اندر یہ روایت ہے لیکن اس میں دیکھیے لفظ سنی دراصا انما لیکن بلاغہ امام مالک سے روایت ہے کہ انہیں یہ خبر پہنچی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یا اسی طرح سے جو معذن ہے ہاں ان کے درمیان کافی فاصلہ ہے ان کے درمیان کیا ہے کافی فاصلہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کب ہوئی جی امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کی پیدائش جی نہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش تقریباً سو کے بعد ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کیا ہے واٹس ایپ کا فائدہ یہ ہے کیا ہے اس میں کہیں دیکھتا ہوں میں بھی ہاں بہت میں ہے لیکن اب یہ ہے کہ سو کے بعد آس پاس ان کی پیدائش ہوئی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کافی فاصلہ ہے لہٰذا دیکھیے یہاں پر روایت کا سلسلہ ملا ہوا نہیں ہے کیا ہے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کو خبر پہنچی ہے تو اس طرح کی روایات کو حدیث کی اصطلاح میں کہتے ہیں بلاغ بلاغیات امام مالک امام مالک کی بلاغیات میں سے ہے یعنی امام مالک کو یہ خبر پہنچی اس طرح سے بہت ساری چیزیں اور بہت سارے واقعات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں کہتے واقعہ صحیح ہے یا کیا یا کیا ہے اس پر وہ بحث نہیں کرتے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کچھ نے بس انہیں یہ خبر پہنچی تو انہوں نے لکھ دیا اسی لیے معطہ امام مالک جو ہے یہ صرف خالص اس میں حدیثیں نہیں ہیں اس میں خالص حدیثیں نہیں ہیں بلکہ حدیثیں بھی ہیں صاحبہ اکرام کے اشتہادات بھی ہیں دوسرے تابعین کے اشتہادات یعنی ان کے اقوال ان کی باتیں بھی ہیں اور اس طرح کی چیزیں بھی ہیں اسی وجہ سے اس روایت کو شیخ البال رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات المصادح میں اس روایت کو چھ سو باون نمبر کی حدیث میں اس کو ضعیف کہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اضافہ یا جو اس بات کی نسبت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی جاتی ہے یہ صحیح نہیں اب آگے آئیے صحیح سر یہ سور کی میں وہ روایت آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں اسی طرح سے صحیح سور نبی داود سور ابن ماجہ کے اندر بھی وہ روایت ہے جس میں یہ اسرات خیر من النوم کا واقعہ موجود ہے ابو محدورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ القاعلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادان حرف حرفن میرے سامنے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادان کو حرف بحر سے پیش کیا اصل میں ایک واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محدورہ کو بلایا اور کہا ادان دو تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ادان آتی ہی نہیں پہلے مجھے سکھائیے تو میں ادان دوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان حرف بحرف سکھایا اور ابو محدورہ رضی اللہ تعالیٰ علو ہی کی روایت میں کون سی روایت ہے جو ابھی میں نے بتایا ترجیح والی اذان ترجیح والی اذان جس میں الا اللہ اشد اللہ اشد محمد رسول اللہ اشد محمد رسول اللہ کو دو بار آہستہ آہستہ تھے تو اسی اسی لفظ کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں سکھانے کے لیے کہا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طریقے پر سکھائی اور یہ ثابت ہے بعض لوگ اس کا امکار کرتے ہیں وہ غلط ہے تو بہرحال اذان کو پوری پوری اذان سکھائی اور آخر میں آخر میں انہوں نے کہا کہ قال وکان یقول فجر اور فدر کی فدر کی نما اذان میں اصلاۃ و خیر من النوم کہا کرتے تھے الصلاۃ و خیرمن العم فدر کی اذان میں کہا کرتے تھے یہ صحیح سرن ابن نماجہ اور صحیح صحیح سور نب ابو داود کے اندر یہ روایت موجود ہے صحیح سرن نبی ابداؤت کے اندر شیخ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو صحیح کہا ہے صحیح سرن نبی داود 476 نمبر کی روایت ہے معلوم یہ ہوا کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اضافہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثابت پانا ہے تو اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنی طرف سے اس کا اضافہ نہیں فرمایا اسی طرح سے ایک دوسری روایت بھی ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انه اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یؤذن له بصلاۃ الفجر بلا الدی اللہ تعالیٰ انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے فجر کی ازان کی خبر دینے کے لیے جو نماز کے بارے میں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں فقال خیر من النوم تو بلا الدی اللہ تعالی انہوں نے من النوم کہا فقرت فی تعظیم الفجری فصبت المرق تو یہ لفظ فجر کی اذان میں شامل کر دیا گیا لاحق کر دیا گیا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ثابت کر دے تو وہ, وہ چیز کیا ہو جاتی ہے کیا چیز ہو جاتی ہے وہ سنت ہو جاتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثابت مان لیا پسند فرمایا اور حکم دیا کہ اس کو فجر کی اذان میں شامل کر دو تو یہ ثبوت کہاں سے ہوا بلال اللہ تعالی کی طرف سے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات ہوئی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاں آج کی زبان میں اوکے کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاں فرمایا کہ اس کو اذان میں شامل کر لیجئے یہ روایت دو سو تین نمبر کی روایت ہے صحیح سور نبن ماجہ کے اندر تو معلوم ہوا کہ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے لہٰذا فجر کی اذان میں فجر کی اذان میں اصلاۃ خیر من النوم کہنا یہ سنت ہے اور اس کا اہتمام بھی امت میں ہے اور یہ کہ یہ اضافہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عملوں پر اعتراض کیا جاتا ہے یا ان کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ شامل کر دیا اصل میں اہل تشیع جب بھی رافضی جب بھی کوئی اعتراض کرتے ہیں تو وہ دفاعی اعتراض ہوتا ہے ان کا یہ اس لیے اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر اہل سنت والجماعت اعتراض نہ کریں کہ ہم نے جو اذان میں طرح طرح کی چیزیں شامل کی ہیں ہاں ہم بھی دیں گے کہ یہ آپ کے ہاں بھی تو اضافہ یہ اضافہ ہو سکتا ہے تو ہمارے ہاں بھی کسی امام نے امام معصوم نے شامل کر دیا سمجھ رہے ہیں جی جی معذن کے ابھی اذان کے جواب میں بات آتی تو میں وہ ذکر کرتا دیکھیے معذین کے اذان کے جواب میں تمام کلمات کے جواب وہی ہوں گے ہاں سوائے حیال صلاح اور حیال الفلاح کہ اس کے جواب میں قوت الا بلّا کہا جائے گا البتہ اپنے ہاں جو مشہور ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقتا وبررتا جو لوگ کہتے ہیں اس کا ثبوت حدیث سے نہیں ہے حدیث میں اس کا ثبوت کہیں بھی نہیں ہے کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ اس کے جواب میں صدقتا و برتا کہا جائے یا قد قامت الصلاح کے جواب میں اقامہ اللہ و کہا جائے دونوں چیزوں کا ثبوت نہیں جی اور اسی طرح سے دیکھیے یہ تو دو روایتیں تھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو محضور رضی اللہ محض عنہ کی روایت تھی اور ابن خزیمہ کے اندر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ مؤذن فجر کی اذان میں حیال الفلاح کی بات کیا کہے خیر من النوم کہے گویا کہ تین روایتیں ہو گئیں اس کی جو صحیح صحیح روایت ہیں جی آگے چلتے ہیں وہ ترجیح والی کہا ہے، نے کہا ہے. دیکھیے اب آپ لوگ بعد میں آتے ہیں مشغول رہتے ہیں تو ہمیں پیچھے کر دیتے ہیں ترجیح کا مطلب میں نے بتایا تھا بہت وضاحت کے ساتھ کہ رجع یرج معنی کیا ہوتا ہے رجوع کرنا لفظ رجوع اس اردو میں بھی بولا جاتا ہے بھائی ہم اپنے بات سے رجوع کرتے ہیں ہم اپنے قول سے رجوع کرتے ہیں فلاں عالم نے اپنے قول سے رجوع کر لیا تو اسی رجوع سے ترجیح ہے تا را جیم یا عین تو رجوع کا مطلب ہوتا ہے دہرانا لوٹانا تو اذان کے کلمات میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر زور سے کہہ لینے کے بعد مؤذن آہستہ آہستہ اشد اللہ اللہ اشد اللہ اشد الحمد رسول اللہ اشد رسول اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کہ اس کے بعد پھر زور سے اشحد الہ الا اللّہ ارشد اللہ الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ اللّہ كہے اسی طرح کے اذان اس طرح کے اذان دینے کو ترجيح کہا جاتا ہے جو معدن اس طرح پر اذان دے اس انداز سے ترجيح کے ساتھ اسے اقامت دوہری کہنی چاہیے ہاں دوہرى كہ كيا مطلب جیسے اپنے يہاں انڈیا پاکستان بنگلہ میں دوہری اقامت کہی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شد اللہ اشد اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ رسول اللہ, اللہ رسول اللہ پوری اقامت کہی جاتی ہے کدقامت صلاح کے ساتھ اور جو شخص ترجیح کے ساتھ اذان نہ دے اسے ایکہری تقبیر کہنی چاہیے یہ الفاظ یہ کلمات اذان کے ایک ایک بار کہنی چاہیے یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ایک کل کلمات سمجھے پھر اس کو اشد اللہ علیہ علی محمد رسول جیسے یہاں پر ہوتی ہے تو اپنے یہاں ایک حصہ ادھر سے ایک حصہ ادھر سے یہاں کا جو طریقہ ہے وہی صحیح ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ترجیح کے ساتھ اذان نہیں دیتے تھے ان کو حکم دیا امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اذان دوہری کہیں اذان میں جو کلمات ہیں دوہری کہیں اور اقامت میں ایکہری کہیں ایک گہری تقبیر کہیں ہاں اشد واللہ اللّہ شد الحمد رسول اللہ کا مت اللہ کو دو بار کہیں قدکا مطلح و نبی محدور رضی اللہ تعالیٰ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الزان فرد کرافی ترجیح ابو محضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان سکھائی اور اس اذان میں ابو محضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ترجیح ان کو سکھائی اخرج مسلم مسلم چلیے روایت ابھی سن چکے ہیں وکولا کردہ کرافی اول ہی مرت ہے لیکن تکبیر کو شروع میں دو بار کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ یہ بھی روایت جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے وعن انس رضي الله تعالى عنه قال امر بلال رواجه بھی میں نے پیش کی کہ امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه الا الاقامه یعنی الا قد قامت الصلاه متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء ولنسي امر النبي صلى الله عليه وسلم بلال دیکھیے اس میں انس رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ بلال رضي الله تعالى عنه کو حکم دیا گیا کہ اقامت کو دوہری کہیں اذان کو اذان کو دوہری کہیں یعنی اذان میں جو کلمات ہیں دو دو بار کہیں اور اکامت ایک ایک بار کہیں یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے سوائے قد قامت الصلاح کے سوائے قد قامت الصلاح کے لیکن مسلم میں اللہ قد قامت الصلاح کا لفظ نہیں ہے اور سنن نسائی کے اندر وہ لفظ ہے جو میں نے ابھی پیش کیا کہ امارا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاً کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ وہ اذان کو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ کے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بلال کو اذان دیتے ہوئے دیکھا اذان دیتے ہوئے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور وہ میں ان کے منہ کو منہ کو فالو کر رہا تھا منہ پہ منہ کو دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنا منہ ادھر اور ادھر کر رہے تھے یعنی ادھر اور ادھر کر رہے تھے یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اور اپنی دونوں انگلیاں جو ہے وہ کانوں میں ڈالے ہوئے تھے تو سنت طریقہ یہی ہے سنت طریقہ یہی ہے کہ اذان جب دیں تو یہ دونوں انگلیاں کانوں میں ڈال لیں اور حیال حیال فلاح کہتے وقت کہتے وقت داہ طرف اپنے چہرے کو گھمائے حیال صلاح یہ ادھر میرا داہنا ادھر ہے ہم. حیال صلاح ادھر گھمائے پورا جسم اور پوری باڈی اور کیا کہتے ہیں پاؤں نہ گھمائے بلکہ بس اس طرح سے چہرہ اپنا گھمائے اب اس کی حکمت اس زمانے میں کیا تھی بائیں طرف کدھر بائیں طرف حیال الفلاح کہتے وقت حیال فلاح بائیں طرف گھمائے اس زمانے میں اس زمانے میں حکمت اس کی یہ تھی تاکہ ادھر بھی آواز پہنچ جائے ادھر بھی آواز پہنچ جائے کم از کم خاص اس لفظے کو اس لفظ کے وقت وہ گھمایا کرتے تھے جس مقصد کے لیے اذان دی جا رہی ہے جس مقصد کے لیے اذان دی جا رہی ہے اب اس میں تھوڑا سا روایتوں میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کئی روایتیں ہیں کہ حیال صلاحیال سلاح کہتے وقت دونوں بار داہنے طرف گھمائے اور حیال الفلاح کہتے وقت دونوں بار بائیں طرف گھمائے ایک طریقہ یہ ہے بعض علماء نے کہا کہ ایک, ایک بار دونوں طرف حیال صلاح داہنے طرف پھر حیال بائیں طرف پھر حیال فلاح دائیں طرف پھر حیال فلاں بائیں طرف تو دونوں طرف دونوں کلمے ہو جائیں گے اس زمانے میں چونکہ لاؤڈ اسپیکر وغیرہ نہیں تھا تو اس لیے آواز کو پہنچانے کے لیے کہ دائنے طرف والے بھی سن لیں بائیں طرف والے بھی سن لیں آج کے دور میں اب یہ چیز چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوئی تو یہ چیز سنت بن گئی کہ نہیں سنت بن گئی آج لاؤڈ سپیکر کا زمانہ ہے تو کیا اس سنت پر عمل ہوگا یا چھوڑ دیا جائے جی ہوگا ہوگا چاہے لاؤڈ سپیکر سے اذان ہو چاہے جس سے ہو سنت پر عمل ہوگا بعض علماء کہتے ہیں بعض الما کو بلکہ میں ایک مسجد میں اذان دیا کرتا تھا پہلے تو وہاں کے امام صاحب نے مجھے ٹوکا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ ادھر فلاح میں نے کہا کہ یہ تو سنت ہے حدیث میں مجھ لا کے دکھاؤ اب ان کو پتا ہی نہیں ان کو پتا ہی نہیں کہ سنت یہی ہے اب چونکہ لاؤڈ اسپیکر کے زمانے اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے ہاں اپنے لوگوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو دیکھیں گے تو صلاحی کے وقت منہ گھماتے ہی نہیں ہاں یا تو ان کو پتا نہیں ہے یا تو سوچتے ہیں کہ تعویل کرتے ہیں جیسا کہ بعض علماء تعویل کرتے ہیں کہ اب جو ہے لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ آ گیا ہے اس لیے اب جو ہے دائیں بائیں گھمانے کی ضرورت نہیں ہے نہیں ضرورت ہے हा? مطلب یہ ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ سنت ہے یہ لمبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس سنت پر عمل ہوا کرتا تھا آج وہ سنت بدل نہیں جائے گی میں آپ کو اس تعلق سے ایک چھوٹا سا بس غصہ سناتا ہوں صحیح بخاری کا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا طواف کرتے وقت کہ مالانا ورمن مالانا ور رمل کہ اب ہمیں رمل کی کیا ضرورت ہے رمل جانتے ہیں طواف کرتے وقت پہلوان کی طرح سے سینہ تان کر کے ہاں دوڑنے کو ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ اسی کو دل کی چال بولتے ہیں ہوں اب ہمارے یہاں دل کی چال بولتے ہیں آباد میں کیا بولتے ہیں کچھ بتا نہیں ساؤتھ میں کیا بولتے ہیں تو بہرحال سمجھ لیجئے گا کہ ہاں جو چھوٹے چھوٹے قدموں سے پہلوان کی طرح سے یا کوئی ورزش کرتے دوڑتا ہے چھوٹے چھوٹے قدموں سے تو حضرت عمر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کی ضرورت نہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرقین کو ہلاک برباد کر دیا یہ کیوں کہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں شروع کروایا تھا کہ مکہ والے جب عمر عمرہ کرنے کے لیے صلاح دیبیہ کے بعد عمرہ کرنے کے لیے جب مسلمان تشریف لائے عمرہ کرنے کے لیے تو مکہ والے ان کو دیکھ کر کے کہنے لگے کہ مسلمانوں کو یثرب کے بخار نے جو ہے لاغر کر دیا ہے کیا کر دیا کمزور بنا دیا ہے دم خم نہیں رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہا کہ ذرا سا ادھر جدھر ان کا دارالدوا ہے دارالدو کدھر تھا یہ حتیم کی طرف یعنی جنوب طرف یہ اتر کی طرف تھا اتر کی طرف تھا جدھر حتیم ہے حتیم کا حصہ ہے باب عمر ادھر ہے نا باب باب مروا تو اس طرف پڑتا ہے یہ بابے کون سا پڑتا ہے جدھر درس وغیرہ ہوتا ہے شیخ رسول اللہ صاحب وغیرہ کا تو ادھر والے حصے میں ان کا دار الندوا تھا وہیں لوگ بیٹھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا سا ان کو سینہ تان کر کے چل کر کے دکھاؤ تاکہ ان کو بھی اندازہ ہو جائے کہ نہیں مسلمانوں میں ابھی دمخم ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علہ نے فرمایا کہ اب ہمیں شیخ صلی اللہ علیہ وسلم لانت رکوں نے کہا کہ بخاری کے الفاظ ہیں کچھ اس طرح کے انہوں نے کہا کہ وہ چیز وہ عمل جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہم اس کو چھوڑنے چھوڑنے والے نہیں ہیں سبب کیا تھا کس کی وجہ سے تھا وہ ختم ہو گیا لیکن آج تک اور قیامت تک یہ سنت باقی رہے گی یہ سنت باقی رہے گی اسی طرح سے آزان والی بات بھی ہے لاؤڈ سپیکر آج ہو گیا تو کیا ہوا ہم سنت کو اسی انداز میں ادا کریں گے اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں کر لیا کر تھے کرتے تھے ہاں فلاح یمیندر صنف صحیح ہیں یعنی کہ حضرت بلال ندی اللہ تعالیٰ علم اپنی گردن کو لوی تلویہ مانے تو گھمانا اپنی گردن کو جب حیال صلاحیا فلاح پر پہنچتے تھے تو دائیں بائیں گھماتے تھے اب یہاں پر جو لفظ ہے کہ لمبا بلا کہ جب حیال صلاح پر پہنچتے تھے تو یمیناً و شمالن حیال صلاح کا لفظ ہے اور یمیناً و شمالن ہے تو اسی روایت کے پیش نظر علماء نے کہا ہے کہ حیال الصلا کہتے وقت بھی دائیں بائیں دونوں طرف ہونا چاہیے گھومتے نہیں تھے یعنی اپنی گردن کو گھماتے تھے ایسے آ, پورا نہیں گھوم جاتے تھے ایسے سمجھ رہے ہیں پوری باڈی پورا جسم نہیں گھماتے تھے بلکہ گردن کو گھمایا کرتے تھے تو اس طرح سے مجھے بڑا تعجب ہوا اللہ بہرحال جی نہیں کے وقت یہ <سلام> چیز ثابت نہیں ہاں <سلام> جبکہ بعض لوگ اقامت کہتے وقت بھی گھماتے ہیں کیوں گھماتے ہیں اذان پر قیاس <سلام> <تیاز سلام> کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں فرمایا کہ بینا کل ادان کہ دو اذانوں کے درمیان نماز ہے تو اقامت کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان فرمایا اور اذان ہی بھی وہ یعنی اعلان ہوتا ہے چونکہ صلاح اس میں اس اس میں ہے اس لیے جو ہے اس کو اقامت کہتے ہیں تو اکامت کو بھی ادان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بعض لوگ جو ہے اور بعض علامہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ گردن بھی گھمائیں گے اور جو گردن گھمانے کے قائل ہیں وہ اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اقامت کا جواب بھی دیا جائے گا اکامت کا جواب بھی دیا جائے گا تو اس بارے میں اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں نہیں اکامت کا جواب علیحدہ طور پر نہیں دیا جائے گا اس لیے کہ اس کا ثبوت علیحدہ طور پر نہیں ہے بعض لوگ کہتے اذان پر قیاس کرتے ہوں کہ اذان کا بھی جواب دے سکتے ہیں جتنا موقع ملے مجھے بڑا تعجب ہوا جب سب سے پہلی بار میں نے مدینہ شریف میں پہلی بار آیا تھا قرآن کمپٹیشن میں مسابقہ میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی تو مدینہ شریف بھی گئے تو جو جس کو روزۃمر ریاض الجنا ریاض الجنہ جس کو بولتے ہیں وہاں نما بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا اذان کا وقت ہو گیا تو مؤژن صاحب نے اذان دینی شروع کی تو کچھ نہیں اذان ادھر ادھر کچھ نہیں گھمایا یہ اللہ اِس لبالم بہت ساری چیزیں لوگ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں کیا کیا جائے و نبی محدوری اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آجاذان یہ روایت ان کے تعلق سے گزر چکی ہے کہ ابو محدورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی پسند آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان سکھائی اور حکم دیا کہ تم اذان دیا کرو تو ازموزن کے لیے یہ بہتر ہے بہت اچھی بات ہے کہ معدن اس کو بنایا جائے جس کی آواز پیاری ہو اچھی ہو اچھے انداز میں اذان دی جائے اذان اچھے انداز میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی آواز جو جس طریقے پر اذان دینی چاہیے اس طریقے پر اذان دے آدمی یعنی گانوں گانے ہونے کے طرز پر نہ دے لیکن اچھی آواز سے دے تاکہ جو ہے ایک تھوڑا سا سننے والے کو بھی غیر مسلم کو بھی تھوڑا سا وہ ہو ورنہ تو اب اب اپنے یہاں جو ہے سستے سے سستا معذر رکھا جاتا ہے بانگی صاحب معذر صاحب رکھے جاتے ہیں سستے والے ہاں تو اب اسی حساب سے جو ہے وہ اذان دیتے ہیں وعن جابر ابن سمرت رضی اللہ تعالیٰ صلیۃمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ولا مرتن بغیر متین ادان ولاء قم السلم و ننف المتق علیہ عباس وغیرہ یہاں پر عیدین کے تعلق سے روایت پیش کر رہے ہیں جابر بن صبر ندی اللّہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین عید اور بقرعید کی نماز ادا کی ایک دو بار نہیں بہت بار ادا کی لیکن عیدین کی نماز میں بغیر اذان اور بغیر اقامت کے یہ عیدہ ان کی نماز ادا کی جائے گی عیدہ ان کی نماز میں ازان اور اقامت کا ثبوت نہیں ہے آرنا نہ منبر لے جانے کی منبر نصب کرنے کا ثبوت ہے وعن ابی قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ فی الحدیث الطویل فی نومہم عنی الصلاة ثم اذن بنان فصلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کما کان یصنع کل یوم ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک لمبی روایت کے کے اندر ہے اس واقعے کے سلسلے میں جس واقعے میں یہ ہوا کہ لوگ نماز سے سو گئے غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کا واقعہ تھا خیبر سے لوٹتے ہوئے یا حنین سے لوٹتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا آخری پہر تھا تو صحابہ کرام نے تھکاوٹ کا اظہار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے چلو پڑاؤ ڈال دیتے ہیں لیکن نماز کے سلسلے میں ہم کو کون جگائے گا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ میں جگاؤں گا میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں جاگتے رہے جاگتے رہے ان کے اوپر بھی نیند کا غلبہ آیا اور وہ بھی سو گئے وہ بھی سو گئے اور کب آنکھ کھلی جب سورج خوب اوپر آ سورج کی گرمی سے پیارے رسور صلی اللہ علیہ و کی آنکھ کھلی ہاں تو پوچھا بلال کیا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اللہ نامل آبد بندہ سو گیا تھا کیا کرے تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ یہاں اس جگہ سے کوچ کر جائیں یہاں سے نکل چلو یہاں شیطان کا غلبہ ہے ہاں اب ہم لوگ کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں لیکن روم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے پوچھ کر چلو آگے چلو پھر وہاں پہنچے تو یہاں پر عرض کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم پھر تم اذن بلالن کہ بلال بلال تعالیٰ انہوں نے ویسے ہی اذان دیا جیسے اذان دیا کرتے تھے فجر کی تو اگر کوئی نماز فوت ہو جائے کوئی نماز فوت ہو جائے ہاں اور سارے لوگ ہوں یہاں پر چونکہ جماعت کے ساتھ معاملہ تھا اس لیے ہاں شیخ صفی الرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں پر یہی بات ذکر کی ہے کہ ہاں اگر نماز فوت ہو جائے تو جب نماز ادا کرنی ہو تو اس کے ساتھ ساتھ آدمی اذان بھی دے اور اقامت کہہ کہ کے نماز ادا کرے بعض علماء اسی کو لے کر کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی شخص کی بھی ہاں نماز اذان کیا کہتے ہیں نماز چھوٹ جائے تو جب وہ نماز ادا کرنا چاہے اکیلے میں تنہائی میں تو اذان دے لے دھیرے دھیرے اور پھر اقامت کہہ کہ کے نماز پڑھے ہم؟ اسی حدیث کے پیش نظر اسی حدیث کی روشنی میں اور بھی دوسری حدیثیں ہیں کہ اگر اذان کا وقت ہو جائے تو کوئی اذان دے پھر اقامت کہے تو اس حدیثوں کے پیش نظر یہ بات کہی گئی ہے چلیے نبی اللہ تعالیٰ أَنَّ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ اطلمفۃۃہٰ فصل اللہ بہ المغربہ فصل بہ البربہ ولیشہ اب اذان الواحدین و اب یہاں منا مزدلفہ اور عرفات میں نماز پڑھنے کی بات آئی ہے اذان از دینے کی اور اقامت کی بات آئی ہے تو انشاءاللہ تبارک اللہ و تعالیٰ چونکہ یہ مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہی ہے اور اس میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ تبارک اللہ تعالیٰ اگلے درس میں اس کو سمجھایا جائے گا بتایا جائے گا صلی اللہ تعالیٰ فرق